وک اللہ <النار> علطنف <تصفح> الفافی بمافِ صحیح حین یہ <تصفح> وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ہے اور یہ احادیث تقرار کے بغیر ہیں ان کی تعداد تقریباً دو ہزار ہے اس کتاب کے معلف نے کتاب کو دس مقاصد میں تقسیم کیا ہے پہلے مقصد کا تعلق عقیدہ سے ہے دوسرا مقصد علم کے بارے میں ہے اور جو علم پہ مشتمل مقصد ہے اس میں چار کتب ہیں ان میں سے تیسری کتاب ہے کتاب و تفسیر اور آج کل ہم کتاب و تفسیر میں جو احادیث ہیں وہ پڑھ رہے ہیں آج ہم آغاز کریں گے حدیث نمبر دو سو چوبیس سے اور اس حدیث کے اوپر باب ہے قول تعلی و یہ سورہ توبہ کی ایت نمبر چوراسی ہے اللہ رب العزت اس ایت میں کہہ رہے ہیں کہ ولاد صلی عدمات آبدا اور آپ ان میں سے کوئی بھی فوت ہو جائے اس کا کبھی بھی جنازہ نہ پڑے تذکرہ کن کا ہو رہا ہے منافقین کا تو اللہ تعالی فرما رہے ہیں آپ ان میں سے کسی کا جو فوت ہو جائے کبھی بھی جنازہ نہ پڑے حدیث نمبر دو سو چوبیس قاف اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کو رویت کیا گیا ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے وہ کہتے ہیں کہ لما توفی عبد جب عبد اللہ فوت ہوئے کس عبداللہ کی بات ہو رہی ہے وہ عبداللہ جو منافقین کے سردار تھے عبداللہ بن اوبئی تو کہتے ہیں جب عبداللہ فوت ہوئے جاء ابن عبداللہ ابن عبداللہ تو اس کا بیٹا عبداللہ بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے باپ کا نام بھی عبداللہ ہے بیٹا سچا اور کھرا مسلمان ہے اور باپ سادہ منافق نہیں بلکہ منافقین کا سردار ہے تو اب یہ منافقوں کا سردار فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا نبی علی علیہ السلام کے پاس آیا فَسَأَلَهُ أَن يُعْطِيَهُ قَمِيصَ يُكَفِّنُ فِيهِ أَبَاهُ فَأَعْقَى تو اس نے آپ سے سوال کیا آپ سے مطالبہ کیا کیا مطالبہ کیا اَن يُعْطِيَهُ کہ آپ اسے دیں کیا دیں قمیصہ اپنی قمیص کیوں يُكَفِّنُ فِيهِ أَبَاهُ وہ اس میں اپنے باپ کو کفن دے گا بیٹا چاہتا ہے کہ نبی علی سیات اسلام کی کمیز مل جائے تو کمیز میں اپنے باپ کو کفن دو فائدہ پھر اس نے آپ سے مطالبہ کیا کس نے بیٹے نے پھر آپ سے سوال کیا آپ سے مطالبہ کیا ان کہ آپ اس کا نماز جنادہ پڑھائے صلی اللہ علیہ کھڑے نماز جنادہ فقام عمر تو جناب عمر کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے نبی علیہ السلاۃ والسلام کے کپڑے پکڑ لیے آپ کی چادر تھام لی فقال کہنے لگے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول تو سلی علیہ آپ اس کا اس کی نماز جنادہ پڑھیں گے وقد جب جبکہ آپ کو آپ کے رب نے اس, کا اس کی جنادہ پڑھنے سے روکا ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف اختیار دیا ہے یعنی اللہ نے مجھے صاف طور پہ اس کی نماز نادہ پڑھنے سے روکا نہیں ہے سوائے اس کے نہیں اس اللہ تعالی نے مجھے اختیار دیا ہے فقال چنانچہ اللہ نے کہا ہے او لا تخر لہم, لہم ان تصمین کہ آپ ان کے لیے دعائیں مفرت کریں او یا لا تصم یا آپ ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کریں یعنی کہ آپ ان منافقین کے لیے دعائے مفرت کریں یا نہ کریں برابر ہے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے ان تصغفر لحم سبعین امر اگر آپ ان کے لیے ستر بار دعائے مفرت کریں فلحی یقفر اللہ لهم تو تب بھی اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے <تصفح> وساجی اور میں عمت سے زید بار یہ استغفار کروں گا نبی علی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے اگر آپ ان کے لیے ستر بار دعائے مغفرت کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے اور جنازہ کس چیز کا نام ہے نماز جنازہ میت کے لیے دعائیں مغفرت کا نام ہے تو آپ نے کہا اللہ نے کہا ہے کہ ستر بار بھی آپ دعائیں مغفرت کریں تو اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے تو میں ستر سے زید بار اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دوں گا قال تو کہنے لگے کون جناب عمر فاروق ان نہ منافق کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ آدمی منافق ہے قال راوی کہتے ہیں راوی کون ہے عبداللہ بن عمر فصلہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ السلام نے اس کی نماز جنادہ پڑھا دی فانزر اللہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ آیت نازل کی کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَعَبَدَ آپ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھیں جو فوت ہو جائے آبادن کبھی بھی ولا تکم اعلی قبری اور نہ ہی آپ ان میں سے کسی ایک کی قبر پہ کھڑے ہوں یعنی کہ دعا کے لیے نہ قبر پہ کھڑے ہونے کی اجازت اور نہ نماز جنازہ ادا کرنے کی اجازت اور یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کفر و شرک معاف نہیں فرماتے چاہے دعائے مغفرت کرنے والے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اللہ تعالیٰ تب بھی معاف نہیں کرتے یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس لیے معاف نہیں کیا کیونکہ وہ آپ علی اصلاۃ والسلام کا گستاخ تھا تو جواب یہ ہے کہ کفر کسی بھی شکل میں ہو چاہے کفر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو یا نبی علی السلاط والسلام کے ساتھ ہو یا کفر قرآن کا ہو یا رود آخرت کا ہو کفر و شرک کی کوئی بھی نوعیت ہو کوئی بھی کیفیت ہو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے یہاں پہ اللہ نے کیا کہا ہے اللہ نے جب یہ کہا کہ ایسے کسی آدمی کی نماز جانا پڑنے کی اجازت نہیں ہے دعا کے لیے اس کی قبر پہ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے ساتھ ہی جرم بتایا کہ ان نہ فرو رسولی اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا کفر کیا ہے تو پہلا جرم کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کفر دوسرا جرم ہے اللہ کے رسول کے ساتھ کفر برل ایت اور حدیث دونوں کا تعلق آپ جان چکے کہ یہ باب جو کیم کیا گیا ہے باب میں جو ایت ہے وہ اس واقعے کے بعد نازل ہوئی ہے اور اس ایت میں اللہ رب العزت نے کافروں کا مشرقین کا منافقین کی نماز جنادہ ادا کرنے سے روکا ہے تو آج بھی اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو کلمہ پڑھتا ہے لیکن مجھے اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ کفر و شرک کا واضح طور پہ ارتکاب کرتا تھا کفر و شرک کا واضح طور پہ ارتکاب کرتا تھا تو اس کی نماز جنازہ سے دور رہنا چاہیے اس کے بعد سورہ حود اور باب کیا ہے قول و عقیم اسلح و عقیم من وزول ام الحسنات ابن اور ابن نماز قائم کیجئے کب دونوں کناروں میں من اور رات کی گھڑیوں میں بھی دن کے دو کنارے کون سی نماز مراد ہیں فجر کی نماز جو صبح ہوتی ہے دن کے پہلے ٹائم اور دوسری نماز جو دن کے دوسرے کنارے میں ہے اس کے مراد زہر کی نمازیں ہیں جو زوال کے بعد ہوتی ہیں اور زوال کے بعد جو وقت ہوتا ہے عربی میں اس کے اوپر شام کا لفظ بول دیا جاتا ہے وہ من ہم اور رات کی گھڑیوں میں بھی تو زلف رات کی ان گڑیوں کو کہتے ہیں جو دن کے قریب قریب ہوں دن سے متصل ہوں ہوں رات کی گھڑیاں لیکن رات کے وہ حصے جو دن کے قریب ہوں تو دن کے قریب رات کے حصے جو ہیں ان میں کون سی نمازیں پڑھی جاتی ہیں مغرب اور عشا کی نماز اور یہاں پہ اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے یعنی کہ نماز ادا کریں تو کیم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ نمازیں ادا کریں نمازوں کے ارکان نمازوں کی شرائط نمازوں کے واجبات کا اہتمام کرتے ہوئے یعنی کہ نماز ادا کی جائے گی نماز کے وقت میں اور قبلہ کی طرف منہ کر کے لباس پہن کر اور وضو کر کے دیگر شرائط کا بھی اعتبار ہوگا ایسی ارکان ان کی نماز میں سیدا ضروری ہے رکوع ضروری ہے سور فاتحہ ضروری ہے امام کے لیے بھی مقتدی کے لیے بھی تو یہ ارکان کا بھی اہتمام ہوگا اور دیگر واجبات کا بھی ان الحسنات ابن یقینا نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں تو یہ بڑا اہم اصول ہے اگر آپ سے غلطیاں ہو چکی ہیں اگر آپ سے گناہ سرزد ہو چکے ہیں تو آپ مایوس نہ ہوں اب آپ سچی توبہ کریں اور کثرت سے نیکیاں کریں کثرت سے نفل نمازیں پڑھیں کثرت سے تلاوت کریں کثرت سے صدقہ خیلات کریں کثرت سے اللہ کا ذکر کریں تو یہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیں گی حدیث نمبر دو سو پچیس قوف یعنی کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں امام بخاری بھی اور امام مسلم بھی عالی بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ حدیث کس سے مروی ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ایک آدمی نے کسی عورت کو ایک بوسا دیا یعنی کہ اپنی بیوی بی کو نہیں بلکہ کسی غیر عورت کو بوسا دیا اور یہ گناہ کیا غلطی کی فطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ نبی علی فتح تو یہ چیز, آپ سے ذکر کی یہ چیز آپ کے سامنے رکھی بتایا کہ اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں فعن ضلع تو آپ پہ یہ عیت نازل کی گئی کون سی ایتلا نماز دن کے دونوں کناروں میں وزول اور رات کی گھڑیوں میں ان نلحسنات سیات یقیناً نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں انہیں لے جاتی ہیں ذالک یہ یاد دہانی ہے یاد رکھنے والوں کے لیے رد الدمی کہنے لگا علی حادی کیا یہ صرف میرے لیے ہے یہ جو اعزاز ملا ہے کہ میں نے بوسا دیا گناہ کیا اور اللہ نے کہا نماز کیم کریں نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں اور میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے اس نماز کی وجہ سے میرا یہ گناہ اللہ نے ختم کر دیا ہے یہ اعزاز صرف میرے لیے ہے یہ سب کے لیے ہے علی ہادی کیا یہ صرف میرے لیے ہے صرف کس کا معنی کر رہا ہوں اصل میں جملہ ہوتا ہے ہاد ہی لی لیکن جب لیا پہلے آ گیا تو اب کیا معنی پیدا ہو گیا حسر کا کہ کیا یہ صرف میرے لیے ہے قال آپ نے کہا لیمن عمل بیا من امتی یہ ہر شخص کے لیے ہے جو عمل کرے بیا اس ایت پہ من امتی میری امت میں سے میری امت کے کسی بھی فرض سے کوئی بھی گناہ ہو جائے اس کے بعد مسلسل نیکیاں کرے نمازیں ادا کرے وضو کرے تو اس سے اس کے گناہ جڑ جائیں گے یہ کون سا گنا تھا سزیرہ گناہ اگر کبیرا گناہ ہوگا تو اس کے لیے سچی توبہ نہایت ضروری ہے تو اس سے ایک تو پتا چلا نماز کی کیا اہمیت ہے وضو کرنے کی کیا اہمیت ہے اور اس حدیث کی تصدیق ہوئی جس حدیث میں نبی علیہ فرماتے ہیں کہ جو انسان نہر میں پانچ مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل وغیرہ باقی رہے گی تو صحابہ کے نے کہا تھا بالکل نہیں فرمایا یہی مثال ہے اس آدمی کی جو پانچ وقت نمازیں ادا کرتا ہے اس کے جسم پہ گناہ باقی نہیں رہتے یعنی کہ سغیرہ گناہ تو یہ نماز پڑھنے والوں کے لیے یہ حدیث خوشخبری کی حیثیت رکھتی ہے کہ جب غلطی ہو جائے تامد نہ کریں اسرار نہ کریں بار بار نہ کریں اور اللہ کے تعالیٰ کے سامنے ندامت کا اظہار کریں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ مسلمان سے گناہ ہو جائے تو وہ اسے بوجھ چمتا ہے پریشان ہوتا ہے ٹینشن لیتا ہے جیسے اس آدمی نے ٹینشن لی ہے نبی علیہ اصلاۃ اسلام کے پاس آیا ہے اور پھر اللہ کی رحمت دیکھیں کہ اللہ نے اس آدمی کی وجہ سے یہ ایت نازل کی ہے اور جس وجہ سے یہ ایت نازل ہوئی ہے اس وجہ کو علماء نام کیا کہتے ہیں سبب نزول شان نزول. کو کہا جاتا ہے شان نزول اور علماء کے کے ہاں اصول ہے جیسے کہ کل بھی میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ علماء کے کے ہاں اصول ہے کہ جب کوئی ایت کسی خاص واقعے کی کے بعد نازل ہو کسی خاص آدمی کی وجہ سے نازل ہو کسی خاص قوم اور قبیلے کی وجہ سے نازل ہو لیکن ایت کے الفاظ عام ہوں تو وہ ایت سب کے لیے ہوگی تو اب یہ ایت نازل ہوئی ہے اس آدمی کی وجہ سے لیکن یہ قیامت تک آنے والے ہر آدمی کے لیے ہے کیونکہ الفاظ عام ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول یہ ایت اس آدمی کے لیے ہے جو آپ کے پاس ہے اللہ نے کہا ہے نماز کیم کرو دن کے دونوں کناروں میں رات کی گڑیوں میں بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں ہر ایک کی نیکی اس کے گناہ کو ختم کر دیتی ہے اور پھر اس آدمی نے اسپیشلی پوچھا کہ کیا یہ ایت میرے لیے ہے یہ حکم میرے لیے ہے آپ نے کہا نہیں ہر اس آدمی کے لیے ہے جو اس ایت میں عمل کرے میری امت میں سے اس کے بعد حدیث نمبر دو سو چھبیس حدیث نمبر دو سو چھبیس ق اسے رویت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری بھی اور امام مسلم بھی عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس سے ہے قال وہ کہتے ہیں کنتو میں تھا عندن نبی صلی الله عليه وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فجاءہ رجل تو آپ کے پاس ایک آدمی آیا فقالا تو اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول انی اصبت حدن ع میں ایک حد کو پہنچ چکا ہوں میرے اوپر یہ حد قائم کیجئے میں حد کو پہنچ گیا ہوں کیا مطلب میں نے ایسا گناہ کیا ہے جس گناہ کی وجہ سے میں حد کا حقدار بن چکا ہوں یعنی کہ مثال کے طور پہ میں نے زنا کیا ہے تو اب زنا کی حد میرے اوپر کیم کیجیے یا مثال کے طور پہ میں نے شراب پی ہے شراب کی حد میرے اوپر کیم کیجیے میں نے چوری کی ہے تو چوری کی حد جو سزا بنتی ہے وہ میرے اوپر کیم کیجیے تو آدمی کہتا حد حدن میں ایک حد کو پہنچ گیا ہوں ان کے ایک ایسے گناہ کو جس کے اوپر حد لاگو ہوتی ہے فاکم ہوا لیا تو آپ یہ حد میرے اوپر کیم کیجیے اللہ اکبر دیکھیے صحابہ اکرام کتنے عظیم تھے غلطی ہو گئی ہے اب گناہ کی ٹینشن ہے چاہتے ہیں کہ سزا دنیا میں مل جائے گناہ سے پاک صاف ہو جاؤں لوگوں میں میرے گنا کا تذکرہ ہوگا اس بات کی پرواہ نہیں ہے قال راوی کہتے ہیں کون سے راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ولم عنہ. اور آپ نے اس سے سوال نہیں کیا انہوں اس حد کے بارے میں اس گناہ کے بارے میں بھی کون سا گنا ہے کیا غلطی ہوئی ہے تم سے آپ نے تفصیلات معلوم نہیں کی قال راوی کہتے ہیں یعنی کہ انس بن مالک حضرت اسخلاح اور نماز کا وقت ہو گیا مع کی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی فلم نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة تو جب نبی علیہ السلام نے نماز ختم کر لی کام رجول تو وہ آدمی آپ کی طرف آیا اور آپ کی طرف کھڑا ہوا یعنی کہ کی جگہ سے اٹھ کر آپ کی طرف آ گیا فقل تو اس نے کہا یا رسول اللہ کے اللہ رسول انی تو حد بے شک میں ایک حد کا حقدار بن گیا ہوں فاقم فی یا کتاب اللہ تو آپ میرے مجھ اللہ کی کتاب کیم کریں اللہ کا حکم مجھ پہ نافذ کریں کتاب اللہ اللہ کا حکم آپ اللہ کا حکم میرے اوپر نافذ کریں کال آپ نے کہا علیہ تمانا ت نے ہمارے نماز ادا نہیں کی قال نام اس نے کہا بالکل آپ لوگوں کے ساتھ نماز ادا کی ہے کالا تو نبی علی سات اسلام نے فرمایا فعم اللہ کد غفر الم بک پس یقیناً اللہ تعالی نے تمہارا گناہ تمہیں بخش دیا ہے او یا آپ نے کہا حد کا کہ اللہ نے تمہیں تمہاری حد بخش دی ہے معاف کر دی ہے اس سے بھی آپ اندازہ کریں کہ نماز کتنی عظیم عبادت ہے کہ یہ پہلے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے اور ایسے ہی وجوہ سے بھی سگیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان سے غلطی ہو جائے تو یہ نہیں کہ غلطی پہ غلطی کرے غلطی پہ اصرار کرے بلکہ فوری طور پہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور اب کثرت سے نیکیاں جو ہیں انہیں سر انجام دے تاکہ گناہ ختم ہو جائیں مٹ جائیں اس کے بعد سورہ یوسف تعالی رسول یہ اسے سمجھنے کے لیے آپ کی مجھے مکمل توجہ چاہیے ہوگی اور میں چاہوں گا کہ اگر آپ کے قریب میں قرآن کریم ہے تو وہ آپ کھول لیں یہ سورہ یوسف کی ایت نمبر ایک سو دس ہے سورہ یوسف کی آخری ایتو میں سے ہے تیرواں اسپارہ ہے تیرویں اسپارے کا جہاں پہلا ربو ختم ہو رہا ہے پہلا پاؤ ختم ہو رہا ہے تقریبا وہاں پہ سورہ یوسف کا اختتام ہو رہا ہے اور وہی پہ یہ عیت آئی ہے اور اس عیت کو صحیح معنوں میں سمجھانے کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ اس سے پہلی عیت میرے ساتھ پڑھیں اور اس پہ غور کریں اور وہ ہے عیت نمبر ایک سو نو کیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا من نُوحِ إِلَيْهِم مِّنْ أَحْلِ الْقُرَىٰ أَف فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا ہے یعنی کہ عورتوں کو نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے صرف اور صرف مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا ہے نُوحِ الَيْهِمْ انہی کی طرف ہم وحی کرتے رہے ہیں یعنی کہ نبی اور رسول بنا کر جن کی طرف ہم نے وحی کی ہے وہ مرد ہوا کرتے تھے مِنْ بستی والوں میں سے شہر والوں میں سے کیا یہ زمین پہ چلے نہیں کیا انہوں نے کوئی سفر وغیرہ نہیں کیا اللہ رب العزت ڈانٹ رہے ہیں کو مکہ والوں کو جو نبی علی اسلام کی تقدیب کر رہے تھے آپ کو نبی ماننے سے انکاری تھی اللہ تعالی نے کیا کیا انہوں نے زمین پہ سفر نہیں کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں فیم درو کی یہ دیکھیں کئی فکانا کہ کیسے تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں جب انہوں نے ہمارے نبیوں کی تقدیب کی ہمارے نبیوں کی توہین کی ہمارے نبیوں کی گستاخی کی تو ان کے اوپر عذاب کیسے آیا کیسے ان کی بستیوں کو شہروں کو ہم نے تباہ و برباد کیا کیا انہوں نے یہ مناظر مکہ کے دائیں بائیں سفر کرتے ہوئے نہیں دیکھے اس کے بعد اللہ تعالی ایت نمبر ایک سو دس میں فرماتے ہیں حتیٰ عید اسل یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے آپ پچھلی ایت پڑھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ اب حتیٰ کا معنی آپ سمجھ گئے ورنہ اچانک اگر میں کہتا کہ یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے تو آپ کہتے ہیں یہاں تک اس کا کیا تعلق ہے تعلق یہی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے رسول بھیجے رسول آئے پھر کیا ہوا اللہ تعالی کہتے ہیں ایدہ عید اثر رسول یہاں تک کہ جب رسول بالکل مایوس ہو گئے نہ امید ہو گئے کس سے لوگوں کے ایمان لانے سے یہاں تک رسول جب مکمل طور پہ کیا ہو گیا مایوس ہو گئے وغن اور انہوں نے یقین کر لیا کیا یقین کر لیا یقین کر لیا کہ ان قد کدی یقین کنہوں نے کر لیا یہ سوال اب یقین کر لیا سے مراد یہاں پہ وہ کافر ہیں جن کا پچھلی ایت میں تذکرہ ہوا ہے جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان،, ان لوگوں نے ان کا انجام نہیں دیکھا جن پہ اللہ کا عذاب آیا تھا تو جن پہ اللہ کا عذاب آیا تھا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نو تو زنو کے, رسول نہیں یہاں پہ زنو کے فائل رسولوں کے رسولوں کی وہ اقوام ہے جو ایمان لے کر نہیں آئیں جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تو فرمایا یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے وزن اور انہوں نے یقین کر لیا کنہوں نے آپ کی توجہ چاہوں گا کنہوں نے رسولوں کی اقوام نے رسول جن کی طرف بھیجے گئے تھے انہوں نے یقین کر لیا کافروں نے بے شک یقیناً ان سے جھوٹ کہا گیا ہے کیا مطلب ہے اس کا نبی جب تبلیغ کرتا ہے تبلیغ کرتے ہوئے لوگوں کو خوشخبری بھی دیتا ہے کہ اللہ تمہارے اوپر رادی ہو جائے گا تمہاری زندگی میں برکتیں پیدا ہو جائیں گی تمہارے دلوں میں اللہ سکون نازل کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا اللہ تمہارے اوپر رادی ہو جائے گا یہ خوشخبریاں دیتے ہیں کون نبی ساتھ ہی نبی وارنگ بھی دیتے ہیں کہ اگر نہیں مانو گے تو اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جاؤ گے تم اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکے گا اب رسول دعوت تو تبلیغ کرتے رہتے،, کرتے رہتے کرتے رہتے کرتے رہتے لوگوں پہ اثر نہ ہوتا تو وہ مایوس ہو جاتے ان کے ایمان سے کہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے دوسری جانب کافروں کو یقین ہو جاتا کہ یہ نبی جو ہے نوز کیوں اگر یہ سچ بول رہا ہوتا تو اتنے سالوں سے ہمیں تبلیغ کر رہا ہے دھمکیاں دے رہا عذاب آتا کیوں نہیں ہے اب ایت کو دوبارہ سمجھے میرے ساتھ سی اسل یہاں تک کہ جب رسول بالکل مایوس ہو گئے وظنو اور انہوں نے یقین کر لیا کہ انہم قد قذبو کہ یقیناً ان سے جھوڑ کہا گیا جھوڑ کنوں نے کہا نعوذ باللہ نبیوں نے ان کے عذاب کی جو وارلنگ دیتی وہ جھوٹی نکلی تو جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو جاہم جا نصرونہ تب ان کے پاس ہماری مدد آئی کن کے پاس نبیوں کے پاس شروع میں آیا تھا نا حتی اذا جب جب رسول بالکل مایوس ہو گئے جب وہ کافر جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے انہوں نے یقین کر لیا کہ ان سے جھوٹ کہا گیا ہے تو تب کیا ہوا جاہم جاسون جب صورتحال یہاں تک پہنچ گئی تب ان کے پاس ہماری مدد آئی فنجی امن نشا تو پھر نجات ان کو ملی نجات ان کو دی گئی جن کو ہم نے نجات دینا چاہی وہ کون تھے مومن نبی اور نبی کے چند ماننے والے ان کو نجات ملی باقی سب اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آئے تو یہ ہے وہ کرعت جو آج کل ہم پڑھتے ہیں سورہ یوسف کے آخر میں پاکستان کے لوگ انڈیا کے لوگ سعودیہ کے لوگ اور آپ سب جانتے ہوں گے کہ قرآن کریم کی مشہور و معروف قرعت کتنی ہیں سات ہیں چند دن پہلے میں نے گفتگو کی تھی سات حروف کے بارے میں سات اربوں کے لب و لہجے اب میں ان کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہا اب میں بات کر رہا ہوں قرآن کا ایک حرف وہ کیا قریش والا قریش والے حرف میں بھی کئی الفاظ میں کئی کراتے ہو جاتی ہیں کوئی قاری صاحب مد لمبی کریں گے کوئی ہلکی کریں گے کوئی غنہ کریں گے کوئی نہیں کریں گے کہیں پہ کوئی الف پڑھیں گے مثلا مسلمان یوم الدین ایک کاری صاحب سات میں سے ایک قاری صاحب پڑھتے ہیں ما لکی دوسرے کاری صاحب الف کے بغیر پڑھتے ہیں مالی کی اور دونوں کی راتیں صحیح ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا دونوں کی راتیں صحیح ہیں دونوں اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہیں لیکن علماء کے کا فتویٰ ہے کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے کی مسجد میں جب نماز پڑھائیں تو وہی قرآد پڑھیں جو وہاں کے لوگ جانتے ہیں ورنہ لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے پریشان ہو جائیں گے اب یہ عید جو بھی ہم نے پڑھی ہے اس اید کا لفظ جو ہے کدیب اس میں دو قراتیں ہیں ایک ہے کدیب ایک ہے کدیبو شد کے ساتھ جناب ایشا جو قرات پڑھتی تھی وہ شد والی تھی میری بات دھیان سے سنیں گے آپ تب ہی عدیز کو سمجھ سکیں گے اور آپ خوش نصیب ہیں میں آپ میں سے جو علماء کے نام ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا طالب علموں کی بات نہیں کر رہا آپ میں سے وہ لوگ جو عام لوگ ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں آپ خوش نصیب ہیں کہ اب آپ کو وہ معلومات مل رہی ہیں جو عام طور پہ ہم لوگوں کے سامنے نہیں رکھتے کیونکہ ہم کہتے ہیں, کہ لوگ ہیں ان کی نہیں آئیں گی لیکن سیر سے پڑھنا شروع ہو گئے اب جو بھی معلومات آئیں گی آپ کو دی جائیں گی اور کوشش کی جائے گی کہ آسان انداز میں دی جائیں اور آپ کے ذہنوں میں یہ معلومات اتنی اب دیکھیں گے تلاد کا مسئلہ ہم نے پبلک کے سامنے نہیں رکھنا تھا لیکن اب حدیث ہے اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے تو آپ بتا رہا ہوں کدیب میں عائشہ رضی اللہ عنہ کون سی کی رات پڑتی تھی کدیب شد والی تو ان کے ہاں مانا کیا بنتا تھا دھیان سے سنیے گا آپ پوری عید کا مانا کہ حتی اذا صحیح یہاں تک کہ رسول جب بالکل مایوس ہو گئے نہ امید ہو گئے وزن اور انہوں نے یقین کر لیا کنہوں نے رسولوں نے کہ ان قد کبو کہ یقیناً ان کی تکتیب کی گئی ہے کن کی رسولوں کی یہاں تک کہ رسول جب بالکل مایوس ہو گئے وزن اور رسولوں نے یقین کر لیا ان قد قط کہ یقیناً ان کی کیا کی گئی ہے تقدیب کی گئی ہے رسول مایوس ہو گئے کافروں کے ایمان سے اور دوسری جانب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی تقدیب کی گئی ہے تقدیب کن کی طرف سے ہوئی ہے یہ یہاں پہ فرق دین میں رکھیے گا اب تقدیب کن کی طرف سے ہوئی ہے اب تقدیب ہوئی ہے جن کی طرف سے وہ ہے رسولوں کو ماننے والے ان پہ ایمان لانے والے ایمان لانے والوں میں سے جو کمزور تھے انہوں نے بھی سمجھنا شروع کر دیا کہ لگتا ہے کہ نبی نے جھوٹ بولا ہے ورنہ اب تک عذاب آ جاتا یعنی کہ صورتحال حال اتنی خطرناک ہو جاتی کہ رسول بھی کافروں کے ایمان سے مایوس ہو جاتے اور رسولوں کو یقین ہو جاتا کہ ان کی تکتیب کی جا چکی ہے انہیں جھوٹا قرار دیا جا رہا ہے جھوٹا قرار دینے والے کون ہیں اب اپنے ماننے والے تو تب کیا ہوتا تب اللہ کی مدد آتی اور ان کو نجات ملتی جن کو اللہ تعالی چاہتا اچھا اب آپ آ جائیں روایت کی طرف رویت کیا ہے رویت نمبر دو سو ستائیس خا اس کو روایت کرنے والے کون ہیں امام بخاری عروا یہ روایت کیسے ہے عروہ سے چند دن پہلے بھی آپ کو عروا کے بارے میں بتایا تھا آپ میرے سامنے ہوتے تو آج میں نے سوال کرنا تھا کہ بتائیں کہ عروہ کون ہے بہرال عروا بن زبیر ام المؤمنین عائشہ کے بانجے جناب بکر صدیق کے کیا لگے نواسے یہ صحابی نہیں ہے صحابیہ ہیں, صحابی ہیں. صحابی ہیں خالہ بھی صحابیہ ہیں تو بن زبیر سے رویت ہے کہ انہو سأل عائشہ کہ انہوں نے اپنی خالہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا ایسا کون سی زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی علیہ السلام کی بیگم ہیں وائفیں سوال کیا ایت کیا؟ قوله ارا ات قوله ارا ات قوله اپ مجھے خبر دیں اللہ تعالی کے اس فرمان کے بارے میں کس فرمان کے بارے میں کہ حتا اذا سي اثر اصل و ظنوا انهم قد آپ مجھے اس ایت کے بارے میں بتائیں کہ قد کد ہے او کدی ہے اور وہ سوال کر رہے ہیں کہ اس ایت میں لفظ کد ہے یا کدی ہے ان کے شت کے ساتھ ہے یا شد کے بغیر ہے تو قالت عمر ممرین آشا کیا فرماتی ہے بل قدوم بلکہ ان کی تقریب کی کن کی رسولوں کی کس نے کی قوم نہیں تو ام المن ایشا نے یہ الفاظ بول کر بتا دیا کہ لفظ کیا ہے کد ہے یعنی کہ امر مومن ایشا کہنا چاہتی ہیں کہ عید کا لفظ قدیبو ہے قدیبو نہیں پڑنا چاہیے لگتا یہ ہے کہ ام المن عائشہ اس کرا کے بارے میں علم نہیں تھا ان کے پاس صرف یہی کرا تھی کدیب تو وہ کہتی ہیں کہ یہاں کدیبو پڑا جائے گا کدی نہیں پڑھا جائے گا وہ سمتی تھی کہ کذیبو پڑھیں گے تو معنی غلط ہو جائے گا نبیوں کی توہین ہو جائے گی کیسے اب ذرا آپ یہ اب تیسرا معنی آپ سننے لگے آپ ذرا دھیان سے سنیے گا پھر معنی یہ ہو جائے گا یہاں تک کہ جب رسول لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے وظن نو اور انہوں نے یہ گمان کیا زن کا معنی گمان بھی ہوتا ہے تو یہاں پہ مانا اب میں کیا کہہ رہا ہوں گمان وطن اور انہوں نے گمان کیا انہ قد کہ ان سے جوڑ بولا گیا ہے کن سے رسولوں سے تو رسولوں سے جڑ کس نے بولا ہوگا نو بل اللہ تعالی نے یہ نہیں کہ یہ خطرناک مانا بن رہا ہے کہ رسول مایوس ہو گئے اور رسولوں نے یہ گمان کیا یا رسولوں نے تو میں عذاب بھیجوں گا اللہ نے عذاب تو بھیجا نہیں ہے تو رسولوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ ہم سے نعوذ باللہ جھوٹ بولا گیا ہے جھوٹ بولنے والا نعوذ باللہ کون ہوا اللہ رب العزت تو ام الم املین اس لحاظ سے بو کے لفظ کو غلط قرار دیتی تھی شاید ان کو دوسری قرات کا علم نہیں تھا اور دوسری کا علم ہو کا تو پھر وہ اس کا انکار نہ کرتی اور پھر وہ اگر غور کرتی تو انہیں معلوم ہوتا کہ اس کا دوسرا معنی بھی موجود ہے جو صحیح معنی ہے اور وہ صحیح معنی میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں پہلے کودی بو پڑھنے پڑھے اور صحیح معنی کیا نکلتا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کیا بتایا تھا کہ یہاں تک جب رسول بالکل مایوس ہو گئے ودن اور انہوں نے یقین کر لیا کنہوں نے کفار نے کہ انہم قد قدبو کہ بے شک ان سے جھوڑ کہا گیا کن سے کفار سے ان کے ہم سے جھوڑ کہا گیا ہے جھوڑ کس نے کہا ہے نبی نے تو یہ مانا صحیح ہے کافر تو نبی کو جھوٹا ہی کہیں گے نا تو یہ مانا کچھ غلط نہیں ہے کافروں کے لحاظ سے کہ وزن کافروں نے یقین کر لیا کہ ان کدیبو کے کافروں سے کیا کہا گیا ہے جھوٹ کہا گیا ہے جھوٹ کہنے والے کون ہیں نبی ہیں یہ تو کہتے تھے زاب آئے گا ذہب تو نہیں آیا بیس سال ہو گیا تیس سال ہو گیا چالیس سال ہو گیا پچاس سال ہو گئے لیکن حس ایشا کے پاس کراط نہیں تھی جب کلا نہیں تھی تو انہوں نے کرات کو بھی غلط قرار دیا اور پھر یہ بتایا کہ اس کا مانا بھی غلط بنے گا مانا کیا بنے گا پھر بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو تیسری تفسیر بتا رہا ہوں اس عید کی جو غلط ہے وہ کیا کہ یہاں تک کہ جب رسول بالکل مایوس ہو گئے اپنی قوم کے ایمان لانے سے وضن اور رسولوں نے گمان کیا یا یقین کر لیا کہ انہم قد ان کہ ان رسولوں سے جھوٹ کہا گیا ہے تو اب جھوٹ کہنے والا پھر کون ہوگا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس لیے جیسا کہتی نہیں نہیں کدیبو نہیں, نہیں پڑھنا کدیبو پڑھنا ہے خودیب پڑھیں گے تو پھر کیا مانا ہو جائے گا مجھے لگتا ہے کہ آپ وہ بھی بھول گئے ہوں گے اب خود پڑھیں گے تو پھر کیا مانا ہوگا کہ یہاں تک کہ جب رسول بالکل مایوس ہو گئے وزنو اور رسولوں نے یقین کر لیا کہ انم قد کدیبو کہ ان کی تکلیم کی جا چکی ہے انہیں جھوٹا قرار دیا جا چکا ہے جھوٹا کون قرار دے رہے ہیں اب تو اپنے ماننے والے بھی جھوٹا قرار دے رہے ہیں اچھا اب دیکھیں قالت از ایشا کہتی ہیں اب عروق کا سوال آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ سوال کر رہے ہیں کہ ایت میں لفظ کس پڑھنا ہے کہ خود پڑھنا ہے تو قالت از ایشا نے کہا بلکہ قوم بلکہ ان کی قوم نے ان کی تقریب کی قوم سے کون مراد ہے مومن ان کی قوم نے ان کی تقریب کی انہیں جھوٹا قرار دیا فقول تو میں نے کہا یہ کون کہہ رہے ہیں عروا عروا کہہ رہے ہیں میں نے کہا و اللہ اللہ کی قسم لقد انہوں نے تو یقین کر لیا تھا اللہ کی قسم یقینی بات ہے پکی بات ہے کہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ انا قوم کدو کہ ان کی قوم نے ان کی کیا کر دی ہے تکذیب تقسیب وہ ماہ وہ ذن تو نہیں تھا یعنی کہ اروا بن زبیرت ایشا پہ اعتراض کر رہے ہیں ان کی بات کو سمنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کہتی ہیں کہ قد پڑھا جائے گا پڑے تو لفظ اللہ تعالی نے بولا زنو اور زن کے میرے بھائیوں دو معنی ہوتے ہیں ایک زن کا من ہوتا ہے گمان اور ایک زن کا من کیا ہوتا ہے یقین عام طور زن کا منع کیا ہوتا ہے گمان تو عروا نے کہا کہ یہاں پہ لفظ زن کا آیا ہے اگر میں آپ کی بات مان لوں ایشا سے عروا کہہ رہے اگر آپ کی بات مان لوں تو پھر لفظ ہی ہونا چاہیے تھا زنو کی جگہ پہ استعی تنوع کہ انہوں نے یقین کر لیا انہوں نے یقین کر لیا کہ ان کی تکذیب ہو چکی ہے تکذیب کون کر رہے ہیں اپنے ماننے والے اور وقت پھر کیا کہہ رہے دوبارہ میں کہہ دوں والله اللہ کی قسم لقد استيقنوا البتہ تحقیق استيقنوا انہیں یقین تھا ان کو نبیوں کو رسولوں کو کہ ان قومہم کذبوهم کہ ان کی قوم نے ان کی تکذیب کر دی ہے وما هو بذن وہ گمان تو نہیں تھا یعنی کہ نبیوں کو گمان نہیں تھا انہیں تو یقین تھا کہ نبیوں نے ہمارے ماننے والوں نے ہماری تقسیب کر دی ہے پھر تو قرآن میں لفظ ظنو نہیں آنا چاہیے تھا اس آنا چاہیے تھا اگر آپ کی بات ٹھیک ہے تو اے ام المؤمنین فقالت تو انہوں نے کہا نے ام المؤمنین ایشا نے یا اے اور ان کا نام کیا اروا حس ایسا کیا کہہ رہی اوریا یہ پیار سے کہا جاتا تصغیر کے طور پہ اے پیارے اروا یہ اس کا معنی نکلے گا لاڑ سے یہ لفظ بولا جا رہا ہے اپنے بانجے سے لاڑ کر رہی ہیں یا اریا تو لقد استئی قنو بدا لام کا من کیا ہوتا ہے یقینی بات ہے قد کا من اب یقینی بات ہے یعنی یہ بات پکی ہے کہ استئی ان رسولوں نے یقین کر لیا تھا بدا اس بات کا کس بات کا کہ ہمارے ماننے والے ہمیں جھوٹا سمجھ رہی ہیں ہمیں جوتا قرار دے رہے ہیں قلتو تو میں نے کہا یہ کون ہے اروا وہ کہتے ہیں فل اللہ او کدیبو شہد کے فل اللہ شہد کے یہ عید ایسے ہو کہ او کدیبو کہ یہ لفظ پھر شہد شد کے ساتھ نہیں ہے شد کے بغیر ہے آپ تو کہہ رہی ہیں کدیب اروا کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ پھر یہ لفظ کدیبو ہونا چاہیے قالت حت ایشن کا ماد اللہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں کس بات سے کہ میں یہ کہوں کہ قرآن کا لفت کدی بو ہے تو یہاں سے پتا چلا کہ ایشا کو یہ کرات معلوم نہیں تھی اور جب کراط معلوم نہیں تھی تو ان کے ذہن میں جو معنی آ رہا تھا وہ بھی وہ آ رہا تھا جو صحیح نہیں تھا وہ کیا ہے پھر بتا دوں ایشا کیوں کہہ رہی معذ اللہ یعنی کہ نبی یہ یقین کریں یا یہ سوچیں کہ ان سے جھوٹ کہا گیا نبیوں سے تو نبیوں سے کہنے والا کون ہوتا ہے اللہ نو اللہ جھٹا ہوا اللہ اللہ ایسا کہ وہ گمان کریں یہ ہے اپنے رب کے ساتھ یعنی کہ اپنے رب کے ساتھ یہ گمان کریں یہ کیا وعدہ خلافی کا وہ اپنے رب کے بارے میں یہ گمان کریں کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں عذاب نے کروں گا اور اب اللہ نے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے رسول اپنے ذہنوں میں یہ سوچ لے کر اللہ کے بارے میں یہ ممکن نہیں ہے کہا لم تک کن رسول تد النزار کے بربی رسول یہ گمان نہیں کرتے بربی اپنے رب کے ساتھ و ام اچھا یہاں پہ لفظ تدن کیا ہے مولس آیا ہے بیربی بھی مونس ہے جو تھوڑی بہت عربی جانتے ہیں وہ پریشان ہوں گے کہ مونس کیوں آیا ہے تو ار رسول, رسول ویسے تو مذکر ہیں لیکن رسول کا لفظ جو ہے وہ بطور مونس یہاں پہ استعمال ہوا ہے وہ اما ہادل آیاشا کہتی ہیں جہاں تک تعلق ہے اس ایت کا یعنی کہ پہلے نے بتا دیا کہ یہ اصول سن لو کہ رسولوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اپنے رب کے بارے میں یہ سوچ رکھیں کہ ہمارے رب نے عذاب نازل کرنے کا وعدہ کیا تھا اور اب اللہ کو اب کہا میں واضح کرتی ہوں کہ عید کا مطلب کیا ہے کہ رسولوں کے پیروکار یہ کون ہے رسولوں کے پیروکار اللہ دینا جو اپنے رب پہ ایمان لائے اور جنہوں نے ان رسولوں کی کیا کی تصدیق کی وقال علیہم اور ان پہ ازمائش دراز ہوگی گئی ازمائش لمبی ہوگی کافر تنگ کر رہے ہیں سزائیں دے رہے ہیں تو بچارے پریشان ہو گئے ازمائش ان پہ لمبی ہو گئی وسطہ خر انسر اور لیٹ ہو گئی ان سے کیا النسل اللہ کی مدد حتی یہاں تک جب مایوس ہو گیا کون رسول ممن من قومهم ان سے نے ان کی تقدیب کی ان کی قوم میں سے ان کے کافر یہاں تک رسول مایوس ہو گئے ان سے جنہوں نے ان کی تقدیب کی ان کی قوم میں سے یہ کون ہے کافر وزن اور رسولوں نے یقین کر لیا تباہ ان کے پیروکاروں نے بھی ان کی کیا کر دی ہے تکتیب کر دی ہے تو نصر اللہ تب ان کے پاس اللہ کی مدد آئی مجھے امید ہے کہ آپ اس ایت کو اب سمجھ چکے ہوں گے ورنہ یہ ریکارڈنگ با... بعد میں دوبارہ سن لیجئے گا یہ بڑی اہم ایت ہے قرآن کو سمجھنے میں پورا زور لگا دیں پوری عقل صرف کر دیں بار بار سنیں بار بار سنیں انشاءاللہ اللہ قرآن سمجھنے پہ جتنا ٹائم لگائیں گے اللہ تعالیٰ قرآن پہ لگانا ہے جتنا ٹائم آپ کے بچے سینس کی کتابوں پہ لگاتے ہیں سینس کے فارمولوں کو سمجھنے کے لیے وفی روایتی اور ایک روایت میں ہے کہ قال عروا کہ عروا نے کہا فکول تو میں نے ام ممنی آشا سے اس موقع پہ کہا لا اللہ شاید کہ یہ عیت ایسے ہے کہ کودی شید کے لفظ ایسے ہے کہ قدیبو مخف تخفیف کے ساتھ یعنی شد کے ساتھ نہیں بلکہ شد کے بغیر قالت تو عشہ نے کہا معاد اللہ کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں کہ میں اس لفظ کو قدیبو پڑھوں اور اس کا غلط معنی مراد لوں صورت الاسراء جس کو کئی لوگ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں ایک سورت کے کئی کئی نام ہوتے ہیں قول تعالی آساسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا آسا کا مینا ہوتا ہے امید ہے اور ایک مینا ہوتا ہے قریب ہے یہاں پہ چونکہ گفتگو کرنے والا کون ہے اللہ رب العزت تو اللہ تعالی یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے امید ہے اللہ کا علم پکا ہوتا ہے میں اور آپ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ آج میں مکہ جاؤں گا مجھے امید ہے کہ آج میں عمرہ کروں گا مجھے امید ہے کہ آج میں جلدی اٹھ جاؤں گا یہ باتیں میں اور آپ کرتے ہیں تو جب اللہ تعالی کہیں آسا تو پھر بات پکی ہوتی ہے تو پھر یہاں پہ یہ مانا لیا جا سکتا ہے آسا کے قریب ہے آسا قریب ہے رب بک کہ آپ کو آپ کا رب کھڑا کرے آپ کو آپ کا رب فائز کرے مقام محمودہ مقام محمود پہ قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے مقام محمود اس سے کیا مراد ہے مقام میں محمود محمود کا من ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے یعنی کہ نبی علیہ السلاۃ اسلام کا وہ مقام جس مقام کی وجہ سے آپ کی لوگ تعریفیں کریں گے پہلے لوگ بھی بعد والے بھی اور وہ مقام کیا مقام شفاعت آپ روز آخرت میں کئی شفاعتیں کریں گے لیکن ایک آپ کی شفاعت وہ جس کو کہتے ہیں شفاعت عظما سب سے بڑی شفاعت یعنی کہ لوگ میدان حشر میں ہوں گے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے تو تب مختلف نبیوں سے لوگ رابطہ کریں گے تاکہ وہ شفاعت کریں ہر نبی معذت کر لے گا ہمارے نبی علی سات اسلام اللہ تعالی کے لیے سیدے میں پڑ جائیں گے گر جائیں گے اور اللہ تعالی کی حمد و سنا کے ترانے گائیں گے اور پھر آپ کو شفاعت کرنے کی اجازت ملے گی تب آپ کی شفاعت سے لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا تو یہ آپ کی وہ شفاعت ہے جس کا تمام لوگوں کو فائدہ ہوگا یہ شفاعت جنت میں لے جانے والی شفاعت نہیں ہے جہنم سے بچانے والی نہیں ہے یہ شفاعت یہ ہے کہ حساب کتاب شروع ہو تاکہ لوگ میدان حشر کی سختی سے نجات پا دیں حدیث نمبر دو سو اٹھائیس خا اس کو روایت کرنے والے کون ہیں امام بخاری ہے وہ کہتے ہیں ان الناس يوم جسا کہ بے شک لوگ قیامت کے دن مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے جسا کا کہ میرا کیا ہے جماعتیں گروہ کئی گروہ تو لوگ قیامت کے دن کئی گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے کئی لوہوں کئی گروہ میں بٹ جائیں گے کلو امت ان تتبا ہر امت پیروی کرے گی اپنے نبی کی ہر امت اپنے نبی کے پیچھے لگ جائے گی یقول اس حال میں کہ وہ کہیں گے نبی کے پیچھے لگ کے نبی سے کیا کہیں گے کہیں گے یا فلان اشفا اے فلان نبی اشفا ہماری شبات کریں یا فنان اشفا اے فن ہماری شفاعت کریں شفات کرے شفات الله صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک شفات پہنچ جائے گی نبی علیہ السلات کے پاس یعنی ہر نبی معدت کرے گا یہاں تک شفاعت کا معاملہ ہمارے نبی تک پہنچ جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم فدا علی کا یوما یب آکام المحمود تو یہ اس دن ہوگا جس دن اللہ تعالی آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے گا تو مقام محمود سے مراد پھر کیا مقام شفاعت اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل کے کئی وہ لوگ جو نبی علیہ سات و کی ذات میں گلو کرتے ہیں مبالغہ کرتے ہیں حد سے آگے نکل جاتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مقامی محمود سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی رود قیامت آپ کو اپنے ساتھ اپنے عرصے پہ بٹھائے گا یعنی کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں مانتے اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اسمانی دنیا پہ نازل ہوتے ہیں رات کے آخری پہ کہتے ہیں نا نا نا نا, نا ایسی بات نہیں کرنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسی صفت کا اظہار نہیں کرنا جس سے یہ پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ حرکت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہوئے نہیں مانتے کہتے ہیں یہ مان لیا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ عرش کا محتاج ہو گیا اور نبی علی سلاد اسلام کی ذات میں مبالغہ کرنے کی باری آئی تو یہاں پہ سب کچھ مان لیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کہاں بٹھائے گا عرص پہ اس کا مطلب ہے اللہ بھی عرض پہ جبکہ یہ بات غلط ہے کہ اللہ مقام محمود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ساتھ عرض پہ بٹھائے گا یہ بالکل ثابت نہیں ہے اور امام تحبی رحمہ اللہ نے شدت کے ساتھ اس پہ انکار کیا ہے اور اس کو غلط قرار دیا ہے تو مقام محمود پر کیا ہوا مقام شفات اس کے بعد قولہ تعلی ویس الکانروح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں ایت نمبر پچاسی کے سورت کی سورح بنی اسرائیل کی سورہ اسراء کی ویس الکان روح یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کس کے بارے میں روح کے بارے میں اور حدیث نمبر کیا ہے دو سو انتیس قاف اسے روایت کرنے والے کون ہیں امام بخاری اور امام مسلم کے اتفاق ہے اس کے رویت کرنے پہ جب کے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فی ہر سن ایک کھیتی میں تھا وَهُوَ اُن اور جبکہ آپ ایک لگائے ہوئے تھے علی خجور سے بنی ہوئی ایک لاٹھی پہ کھجور سے بنی ہوئی ایک چھڑی پہ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے اد مرل یہود تب یہودی گزرے یعنی کہ آپ کے پاس سے گزرے فقال آباد ان میں سے بعد نے بعد سے کہا ان میں سے کسی نے دوسروں سے کہا یعنی کہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں یہودی سلوحانی روح کہ اس سے سوال کرو روح کے بارے میں یعنی نبی علیہ تو اسلام کا امتحان لینا چاہتے ہیں آپ کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں فقال تو کہا کس نے یعنی ان میں سے بعد نے کہا مارکم تمہیں کیا حاجت ہے اس بات کی کیوں سوال کرنا چاہتے ہو ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ہم اس آدمی سے سوال کریں وقال باد اور ان میں سے بعض نے کہا ان میں سے کسی نے کہا لا ان تک وہ تمہارے پاس کوئی ایسی چیز نہ لے کر آ جائے جس جسے تم ناپسند کرتے ہو جو تمہیں ناگوار لگے یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے سوال کریں وہ سوال کا وہ جواب دے جو ہمیں اچھا نہ لگے پھر کیا مطلب ہے اس کا مطلب اس کا یہ ہے کہ سوال کرنا چاہ رہے تھے کس کے بارے میں روح کے بارے میں اور انہوں نے آپس میں یہ طے کر رکھا تھا کہ اگر اس آدمی نے روح کے بارے میں معلومات دیں تفصیلات بتائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نبی نہیں ہے یہ اپنی طرف سے تفصیلات بتا رہے ہیں اور اگر اس نے تفصیلات دینے سے مادت کر لی پھر واقعی سچا نبی ہے کیونکہ ہماری تو میں بھی آیا ہے کہ روح کے بارے میں معلومات لوگوں کے پاس نہیں ہے تو اگر یہ آدمی روح کے بارے میں معلومات دینے سے مادت کر لے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی باتیں مطابق ہے سچا نبی ہے تو اب وہ یہ آخری آدمی ان سے کہہ رہا ہے کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ روح کے بارے میں میرے پاس معلومات نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ سچا نبی ہے اور یہ جواب ہمیں پریشان کرے گا ٹینشن میں مبتلا کر دے گا کہ سچا نبی ہم پھر بھی ایمان نہیں لا اس لیے بہتر یہ ہے کہ سوال ہی نہ کرو وقال بادهم ان میں سے نے کیا کہا لاس تخ بالکم تک وہ تمہارے پاس کوئی ایسی چیز نہ لے کر آ جائے تک تمہیں ناگوار لگے جس کو تم ناپسند کرو فقالو تو انہوں نے کرو سلو سوال کرو ان کے وہ غالب آ جن کا موقف تھا کہ سوال کرنا چاہیے انہوں نے کہا کرو کرو سوال دیکھا جائے گا آپ سے روح کے بارے میں سوال کیا سکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ السلام رکے رہے جن کے آپ نے, کوئی جواب نہیں دیا فلم آپ نے انہیں کچھ بھی جواب نہیں دیا تو, تو مجھے یقین ہو گیا کون کہہ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود حدیث کے راوی کہہ رہے ہیں تو میں نے جان لیا مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کی طرف وہی نازل کی جا رہی ہے مقامی تو میں اپنی جگہ پہ کھڑا رہا فلم تو جب وحی نازل ہوئی کالا تو آپ نے کہا <الرُّوح> ان کی آپ نے پڑھی <الرُّوح> یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں قل آپ کہہ دیں الروح من ربی روح میرے رب کی شان ہے میرے رب کے امر میں سے ہے میرے رب کے معاملات میں سے ہے وہ کلیلا اور تم علم میں سے بہت کم علم دیا گیا ہے اور تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے اور تم نہیں دیے گئے ہو علم میں سے اللہ خلیلہ مگر بہت کم تو یہ ہے روح یہ روح کا استعمال کبھی قرآن پاک کے لیے بھی ہوتا ہے قرآن بھی روح ہے کیونکہ قرآن سے انسان کو زندگی ملتی ہے روحانی زندگی لیکن یہاں پہ اس ایت میں روح سے مراد وہ روح ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے جو اندر ہو تو انسان زندہ ہے روح نکل جائے تو انسان مردہ ہے یہ اس روح کی بات ہو رہی تھی اور آپ دیکھیے کہ انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا آج بھی انسان روح کے معاملے میں زیرو ہے اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے سینس اس بارے میں نہ کوئی معلومات دے سکی ہے نہ کبھی دے سکے گی تو یہ ایت بھی ثابت کرتی ہے کہ قرآن واقعی معذضہ ہے اللہ نے بہت پہلے کہہ دیا کہ روح جو ہے اس کے بارے میں علم تمہارے پاس نہیں ہے بہت کم ہے تو آج اگر سائنسدان چاہیں تو کوئی معلومات لے کر آئیں اور قرآن کو نوبل جھوٹا ثابت کر دیں لیکن نہیں کر سکیں گے قرآن معیزہ ہے قولہ تعالی اللہ تعالی فرماتے ہیں ولا تجہر بسولاط کا ولاخاف بیا ولا, وَلَا تجہر اور آپ اپنی آواز بلند نہ کریں بسلاط اپنی نماز کے ساتھ نماز سے مراد یہاں پہ نماز میں ہونے والی تلاوت ہے نماز میں ہونے والی قرات ہے اور آپ اپنی نماز کے ساتھ آواز بلند نہ کریں ان کی نماز میں جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو اپنی آواز بہت اونچی نہ کریں ولاخافت بیا اور نہ ہی آپ اس کے ساتھ اپنی آواز کو پست کریں نہ بہت اونچی بات نہ بہت آسان حدیث نمبر دو سو تیس اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا آن ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت ہے کس سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فی قول ہی تعالی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بارے میں یہاں پہ ایک چیز نوٹ کیجئے گا آپ لوگ آل بیت کا نام استعمال کرنے والا گروہ صحابہ کے کا دشمن گروہ کہتا ہے جی یہ علماء حدیث آل بیت سے محبت نہیں کرتے اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ آل بیت کی عادیث لے کر نہیں آتے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آل بیت کو انہوں نے محدود کر لیا ہے چار پانچ آدمیوں میں ورنہ عبداللہ ابن عباس آل بیت میں سے ہیں اور کتنی عادیث ان کی آ رہی ہیں جناب علی کی بھی آتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے تو یہ آپ نوٹ کرتے ہیں عبداللہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بارے میں کہ وَلَا وَلَا تُخافت کہ آپ اپنی آواز بلند نہ کریں اپنی نماز کے ساتھ یعنی کہ نماز میں ہونے والی کیراد کے ساتھ ولا خافت بھی اور نہ اس کے ساتھ اپنی آواز نہ کون عبد اللہ ابن عباس وہ کہتے ہیں اس عہد کے بارے میں کہتے ہیں کہ نازرت یہ عید نازل ہوئی ورسول اللہ جب جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام مختفن چھپے ہوئے تھے بھی مکہ کہاں مکہ میں یعنی کہ ابتدائی زمانہ تھا آپ کے نبی ہونے کا اور آپ لوگوں سے ڈر کے چھپے ہوئے تھے کان ایدہ صلی بی اصحابی ہی آپ جب اپنے صحابہ کو نمات پڑھاتے تھے رفع صوتہو بالقرآن تو آپ اپنی آواز بلند کر لیتے بالقرآن ہی قرآن کی تلاوت کے ساتھ قرآن کی تلا بلند ہو جاتی فَإِذَا سَمِعَهُ الْمُشْرِكُونَ تو جب اسے مشرقین سنتے کس کو اس قرآن کو قرآن کی ساتھ اس کو تو سب القرآن تو قرآن پہ تنقیف کرتے قرآن کو برا بلا کہتے وَمَنْ أَنزَلَهُ اور اسے بھی برا بلا کہتے جس نے قرآن کو نازل کیا ہے یعنی کہ اللہ وَمَنْ جَاءَ بِهِ اور اسے بھی برا بلا کہتے جس قرآن کو لے کر آیا ہے یعنی کہ جبری تو اللہ تعالیٰ نے بلند نہ کریں یعنی کہ بکرا اپنی تلاوت کے ساتھ لیکن کون سی تلاوت جو نماز میں ہوتی تھی اچھا آپ اپنی آواز تلاوت کے ساتھ بلند نہ کریں کہ فیس محل مشرکون کے مشرکین سنیں فیسب القرانا تو قرآن کو برا بلا کہیں. یعنی کہ آپ اپنی اتنی اونچی نہ رکھیں کہ مشرکین کے کانوں میں پڑ جائے اور وہ قرآن کو کیا کہیں برا بلا کہیں برا اور نہ آپ اس کے ساتھ ولا تو خافت بیا الصحاب اور نہ آپ اس تلاوت کے ساتھ اپنی آواز اپنے صحابہ سے پہنچ جائے اور اتنی بات بھی نہ ہو کہ اپنے ساتھی بھی نہ سن سکیں وب تک بے نزال سبیلا آپ تلاش کریں بے نزال کا ان دونوں کے درمیان نہایت بلند آواز نہیت, نہیت آستہ آواز ان دونوں کے درمیان سبھی ان کو راستہ تلاش کریں یعنی کہ آپ کی آواز نہ بہت اونچی ہو نہ بہت آسان بیچ بیچ میں ہو سورہ مریم اول تعالی اللہ تعالی فرماتے ہیں افرا تلی کفر بھی آیا کیا پس آپ نے دیکھا اس شخص کو کافر ابھی آیاتنا جس نے ہماری ایتوں کے ساتھ کفر کیا جس نے ہماری ایتوں کا انکار کیا اس کی مزید وضاحت حدیث کے ذمن میں آ جائے گی روایت کے اندر ہی آ جائے گی تو حدیث نمبر کون سی ہے دو سو اکتیس قاف اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ہن خباب بن کس سے روایت ہے خباب بن ارتھ رضی اللہ تعالی ارت ان کے لوہاروں یعنی والا کام کیا کرتا تھا کنت تو رض میں لوہار آدمی ہوا کرتا تھا وکان علی ابنی وا اور میرا اسی بن وائل کے ذمے کیا تھا دَینُن قرض تھا۔ اس آدمی نے میرا قرض دینا تھا۔ فَتَئْتُهُ أَتَقَاضَاهُ میں اس کے پاس اس حال میں آیا کیا تقاضاہو میں اس سے اس کا تقاضا کر رہا تھا کس کا قرض کا۔ تو میرا قرض دو بھائی۔ فقال لي تو اس نے مجھ سے کہا لا أَقْضِئُكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّد میں تمہیں نہیں دوں گا یہاں کہ تم محمد کا کفر کرو صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اس کو نبی ماننے سے انکار کرو اس کا کلمہ پڑا ہے تو اس کلمے کو واپس لو تب میں تمہیں تمہارا قرض دوں گا قال تو خباب نے کیا کہا خباب کہتے ہیں کل میں نے کہا لن اکفر ابھی میں جناب محمد کے ساتھ کفر نہیں کروں گا کب تک یہاں تک کہ فوت ہو جائے سم متو باس پھر تجھے دوبارہ اٹھایا جائے یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا دوستوں سے کہ دوبارہ زندہ ہو کر آ جائے پھر بھی کام نہیں کر سکتا یہ وہی انداز ہے کہ میں کفر تب کروں گا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم فوت ہو کے دوبارہ اٹھ کے آ جاؤ دیکھیں جناب خباب کا قرضہ پھنسا ہوا ہے غریب لوگ ہیں اور قرضا مل رہا ہے اگر وہ نبی علی اللہ تو کے ساتھ کفر کر دیں چاہے زہری طور پہ قرضہ مل جائے گا آج اسلامی ممالک سے لوگ نکلتے ہیں یورپی ممالک کی نیشنلٹی لینے کے لیے اور وہاں پہ کیا لکھتے ہیں جی نیشنلٹی ہمیں کیوں چاہیے کیونکہ مسلمان ہمارے ملک میں ہمیں بڑا خطرہ ہے کیوں جی کیونکہ ہم قادیانی ہیں وہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں تو قادیانی اپنے آپ کو نہ لکھے اپنے آپ کو مسلمان لکھے اور تجھے وہ آسانی سے نیشنٹی دے رہے ہوں پھر بھی سوال کر کرمائک نام سے کہ نیشنلٹی لینا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے جائے کہ آپ یہ لکھ کر نیشنلٹی لیں کہ میں قادیانی ہوں ایک ہے اپنی جان بچانے کے لیے کفر کلمہ کفر کہنا فرق ذہن میں رکھیے گا ایک ہے کہ آپ کو گولی مار رہا ہے کہتا ہے کہ آپ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیں برا بلا پھر میں چھوڑوں گا ورنہ گولی مار دوں گا یہاں پہ افضل یہ ہے کہ گولی کھا لیں لیکن کلمہ کفر نہ کہیں لیکن اگر کوئی اوپر اوپر سے کلمہ کفر کہہ دیتا ہے جان بچانے کے لیے تو انشاءاللہ جائز ہے کوئی حرض نہیں ہے لیکن یہاں بات اور یہ جان بچانا مقصد نہیں ہے نیشنلٹی لینے کے لیے خباب نے جان نہیں بچانی تھی کیا لینا تھا اپنا قرض واپس لینا تھا تو کیا کہا جناب خباب نے لن اکفر ابھی ہی میں ان کے ساتھ کفر نہیں کروں گا ہتھا تموتا یہاں تک کہ تو فوت ہو جائے سم متو باس پھر تجھے دوبارہ زندہ اٹھایا جائے کالا تو اس آدمی نے آگے سے کہا مذاق اڑاتے ہوئے این لمبوس ممباد المعت الموت کے بعد آپ سوادیاں نشان لگا سکتی ہیں کہا کہ کیا, کیا مجھے مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا یعنی کہ جب میں مٹی ہو چکا ہوں گا میری ہڈیاں گل سڑ چکی ہوں گی مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا وہ این لمبوس اور بے شک میں اٹھایا جاؤں گا مرنے کے بعد تو کہا فسوف اقدی اگر ایسا ہی ہے تو میں تب تمہارا قرض ادا کر دوں گا جب میں واپس آؤں گا مال کی طرف اولاد کی طرف یعنی کہ اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد مجھے اٹھایا جائے گا تو ٹھیک ہے جب مجھے اٹھایا جائے گا تب بھی میں چودھری ہوں گا میری اولاد ہوگی میرا مال ہوگا اس مال میں سے تمہیں ادا کر دوں گا یہ وہ طنز کر رہا ہے مذاق اڑا رہا ہے مسلمانوں کے عقیدے کا ان عقیدہ آخرت کا مذاق اڑا رہا ہے تو راوی کہتے ہیں فناز تو تب یہ ایت نازل ہوئی کون سی یہ ساری ایتیں وکال لیندا کیا پس آپ نے دیکھا ہے اس آدمی کو جس نے کفر کیا ہماری ایتوں کا وقال اور کہنے لگا لینم و مجھے لازمی طور پہ مال بھی دیا ملے گا اور اولاد بھی ملے گی اگر میں دوبارہ اٹھایا گیا قبر سے تو مجھے وہاں پہ بھی ہی ملیں گی نعمتیں ملیں گی مال ملے گا اولاد ملے گی اللہ نے کہا غیب امت عند الرحمان یادا کیا اس نے غیبی امور کو جان کر دیکھ لیا ہے کیا اس نے غیبی امور جان کر دیکھی ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو جنت میں بھیجا جائے گا یا اس کو مال ملے گا اولاد ملے گی کیا اس نے غیب کو جان کر دیکھ لیا ہے اب تعالیٰ میں کیا اطلاع تو پھر وہ دوسرا جو حمزہ ہے وہ گرا دیا گیا کیا اس نے غیب کو جان کر دیکھا ہے امت خا یا اس نے لے رکھا ہے ان در رحمان کے ہاں آدر کو عہد یعنی کہ اتنا بڑا اس نے دعوی کر دیا ہے کیا اس نے ہمارے غیبی امور کا مطالعہ کر لیا ہے یا اللہ تعالیٰ سے اس نے کوئی عہد لیا اللہ نے اس کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے جس کی بنیاد پہ یہ بڑے درلے سے کہہ رہا ہے کہ مجھے وہاں پہ بھی مال ملے گا اولاد ملے گی کل یہ لفظ ڈانٹنے کے لیے آتا ہے اللہ کی طرف سے ڈانٹ ہے کل ہرگز نہیں نہ اس نے غیب کو جان کر دیکھا ہے نہ اللہ سے کوئی عہد لیا ہے ہوگا پھر کیا یہ دونوں کام نہیں ہوں گے تیسرا کام ہوگا کیا سنک تب ما یقول ہم جلد ہی لکھ لیں گے جو یہ کہہ رہا ہے یہ کفری اس کے الفاظ نوٹ ہوں گے لکھے جائیں گے, ما جلد ہی ہم لکھ لیں گے جو یہ کہہ رہا ہے لَهُ مِنْ مَدَّا اور ہم اس کے لیے عذاب میں اضافہ کریں گے عذاب اس کا بڑھا دیں گے وہ ناری ما یقول اور ہم اس کا وارث بنیں گے ان امور میں جن کا یہ تذکرہ کر رہا ہے اس کا مال ادھر رہے گا ساتھ نہیں لے جا سکے گا بعد میں نہیں ملے گا اس کا مال ہمارے پاس آئے گا اس کی اولاد یہاں پہ رہے گی یہ قبر میں خالی ہاتھ جائے گا يَخُولُ ہم اس کے وارس بنیں گے ان امور میں جن کا تذکرہ کر رہا ہے وہ یہ فردا اور یہ ہمارے پاس کیسے آئے گا تنہا کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا آئے گا آخرت سچ ہے یہ حاضر ہوگا ہمارے پاس لیکن کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا نہ اولاد نہ مال کوئی چیز کام کا نہیں آئے گی تو اس کا عذاب اتنا زیادہ کیوں ہے کیونکہ کفر پہ کفر کر رہا ہے نبی علی صلام کے ساتھ کفر عقید آخرت کے ساتھ کفر عقید آخرت کا مذاق اڑانا مسلمانوں کو تنگ کرنا ظلم و زیادتی کرنا اس نے کئی جرائم جمع کر لیے تھے اس کے بعد سورت الحج کی حاد نمبر گیارہ وامن الناسی یہ من جو پہلے والا ہے کون کہ, کہ بعض لوگ ایسے ہیں یہ من جو ہے بعض کا منع دے رہا ہے بعض لوگ ایسے ہیں میں یا عبد اللہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ حرفن ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر کیا مطلب کنارے پہ کھڑے ہو کر اگر ایک آدمی ایک لشکر کے ساتھ ہو ایک فوج کے ساتھ ہو اور وہ دلی طور پہ فوج کے ساتھ نہ ہو ڈاما ڈول ہو کبھی یہ سوچتا ہو کبھی وہ سوچتا ہو تو کیا کرتا ہے وہ؟, وہ فوج کے ساتھ تو کھڑا ہے بھاگ نہیں سکتا لیکن فوج کے ساتھ وہ ایک کنارے پہ کھڑا ہوگا تاکہ اگر جیت مل جائے گربا مل جائے تو میں کہوں گا میں بھی فوج کا حصہ تھا اور اگر شکست ہو جائے تو میں سیڈ پہ ہو کے ادھر ہی بھاگ جاؤں گا جلدی سے تو ایسے ہی کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پہ کھڑے ہو کے شک کی بنیاد پہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایمان پکا اور پختہ نہیں ہے اس ایپ کے بعد والے الفاظ بھی پڑھ دوں پھر آپ سے ہی سمجھیں گے فعین اساب خیر الطمان اب وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں شک کی بنیاد پہ اگر خیر ملے مال ملے ترقی ملے تو پھر تو اسلام سچا پھر اسلام پہ مطمئن وعین اساب تو اور اگر اللہ آزمائے امتحان لے تو ان قلب اعلیٰ تو پھر مرتد ہو جاتے ہیں دین اسلام کو ترک کر دیتے ہیں خاصی دنیا والا ایسے لوگ دنیا میں بھی خسارے میں رہیں گے آخرت میں بھی گاٹے میں رہیں گے غور کیجیے گا نیاد پہ یعنی کہ مسلمان وہ نہیں ہے کہ اگر اسلام کی عادت میں خوشحالی ملے اولاد ملے یا آج مثال لے لیں توحید کی بھی آپ لے لیں مسلمان اگر توحید قبول کر لے تو اپنے مسلمان اس کو تنگ کرتے ہیں اب ازمیشیں آتی ہیں اب جو زین چھوٹا ہوتا ہے وہ کیا سوچتے ہیں وہ کہتے ہیں اب تو میں اللہ کے سچے راستے پہ آگا اگر واقعی سچا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے مجھے مال دے مجھے جاب ملنی چاہیے مجھے بچے ملنے چاہیے مجھے تنگ میں تنگ کیوں ہو رہا ہوں اگر اگر اس کا مطلب ہے ہے کہ دین دین اچھا اچھا نہیں ہے. اللہ اگر اچھا دین ہوتا تو اللہ مجھے نعمتیں دیتے تو یہ دین اچھا نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم پڑھے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ایمان لانے والے کیا یہ سمتے ہیں کہ ان کا امتحان لیے بغیر ان کی ازمائشیں کیے بغیر ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور مومن مان لیا جائے گا اور جنت دے دی جائے گی نہیں اللہ امتحان لیتا ہے صحابہ کرام کے اوپر کتنی ازمائشی آئیں انبیاء کرام علی السلام پہ کتنی ازمائشی آئیں تو اب اس روایت کو پڑھیے حدیث نمبر 232 سو خواہ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے علی ابن عباس عبداللہ ابن عباسی روایت وہ کہتے ہیں وَمِن النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَى <حرف> لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پہ یعنی شک پہ رہتے ہوئے کہتے ہیں کون عبد تفسیر میں کان رجولو یقم المدینہ کہ کوئی آدمی مدینہ آتا ان یعنی کے مسلمان ہو کر مدینہ آتا دائیں بائیں سے فَإن وَلَدَتْ اِمْ اگر اس کی بیگم کوئی لڑکا جنم دیتی و نوتی دت اور اس کی گھوڑیاں بچے جنم دیتی تو کالا وہ آدمی کہتا ہا دین سال یہ بہت اچھا دین ہے معیار کیا اچھا ہونے کا دلائل نہیں معیار کیا مال اولاد مل گئی ہے گھوڑیاں جناب بچے دے رہی ہیں مال میرا بڑھ رہا ہے اولاد بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ دین اچھا ہے علم اور اگر اس کی بیوی بچے جنم نہ دیتی گوڑیاں دین اچھا دین تو پھر دین کو چھوڑ دیتا مرتد ہو جاتا تو میرے مسلمان بھائیو یہ آیت اور یہ روایت بڑی اہم ہے میرے اور آپ کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ازمیشوں سے محفوظ رکھے لیکن ازمشے آ جائیں تو ذہن میں رکھیے گا کہ دین مار سے نہیں پہچانا جاتا یعنی کہ یورپ والے آج روج پہ ہیں ترقی پہ ہیں مسلمانوں سے آگے ہیں دنیا کے لحاظ سے تو یہ معیار نہیں ہے کہ وہ سچے ہیں اور کھڑے ہیں معیار وہ سکون ہے جو مسلمان کو ملتا ہے سارا دن بھوکا رہتا ہے فدر سے لے کے مغرب تک روزہ رکھا ہوا ہے اور رات کو جب شادی کرتا ہے اس کے چہرے پہ جو سکون ہوتا ہے جو خوشی ہوتی ہے یہ دلیل ہے اس کے سچا ہونے کی یہ سکون دینے والا کون ہے اللہ تعالی اس کے بعد سورت قلط ولیبنا بھی خم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولید اور چاہیے کہ یہ عورتیں ڈالیں یبنا یہ الفاظ عورتوں کے لیے ہیں ان عورتوں کو چاہیے کہ وہ ڈالیں بھی خمور ہننا اپنی اوڑنیاں خمر خمار کی جمع ہے اپنی اوڑنیاں ڈالیں الاجیو بننا اپنے گلیبانوں پہ یعنی کہ سر پہ اوڑنی اس انداز سے لے کہ اوڑنی کا حصہ کہاں پہ آئے گلیبان پہ آئے یہاں پہ اسلام سے پہلے جو عورتیں تھیں وہ اوڑنی لیتی تھیں لیکن پیچھے ڈال لیتی تھی یہ حصہ نگا رہتا گلا ننگا رہتا گلے کے ہار مردوں کو نظر آتے یہ خوبصورت جگہ ہے یہ غیروں کو نظر آتی اور یہ سینہ بھی نظر آتا عورتوں کی بات ہو رہی ہے جو زمانۂ جالیت میں تھی اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے آج کی میری مائیں بہنیں مسلمان گرانوں سے تلق رکھنے والی ان کی کمیز کا آپ دیکھا کریں وہ گلا وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اللہ معاف فرمائے ان کی چھاتی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے اور اللہ تعالی کیا چاہتے ہیں کہ قمیض بھی فل پہنی ہو اور کمیز کے اوپر یہ اوڑنی بھی ہو یہ ایسے اس انداز سے اوڑنی بھی ہو اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں اللہ تعالی یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں ولی یور بھی خم اور چاہیے کہ یہ اپنی اوڑنیاں ڈالیں کہاں پہ ڈالیں اللہ جیو بہن اپنے گرے پہ حدیث نمبر دو سو تینتیس خا اس کو روایت کرنے والے کون ہیں امام بخاری انائش رضی اللہ عنہ ام المؤمنین عائشہ سے روایت وہ کہتی ہیں یار اللہ تعالی رحم کرے نساء الاول پہلی مہاجر عورتوں پہ وہ مہاجر عورتیں جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا تھا اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے لما انظر اللہ کہ جب اللہ نے نازل کی یہ ایت یغرب نہ چاہیے کہ یہ ڈال لیں اپنی اوڑنیاں اپنے گلے بالوں پہ تو ان عورتوں نے پھاڑ ڈالی مرو نہ اپنی چادریں فخ مر نہ اور ان چادروں کو کیا بنا لیا اوڑنیاں بنا لیا انہیں اوڑنیوں کے طور پہ استعمال کیا یعنی کہ ادھر حکم نازل ہوتا تھا ادھر عمل شروع ہو جاتا انہوں نے یہ بانے نہیں کی کہ ہمارے پاس اوڑنیاں نہیں ہے اپنی چادریں پھاڑی اور اوڑنیاں بنانی آج بھی میری ماؤ بہنوں کو اس انداز سے شریعت پہ عمل کرنا چاہیے اور ایک بڑے عالم دین کہا کرتے ہیں مجھے ان کا جملہ بہت اچھا لگتا ہے کہ آج کی مسلمان عورت اگر پردہ کرے فخریہ انداز میں دلی اطمینان کے ساتھ تو اس کو دیکھ کر کئی اور عورتیں بھی پردہ شروع کر دیں گی لیکن افسوس یہ ہے کہ جو پردہ کرتی ہیں وہ بھی مجبوری کے عالم میں ڈرتے ہوئے شرماتے ہوئے تو ان کو دیکھ کے دوسری عورت کیسے پردہ شروع کرے گی قول تعالی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولاکری ہو فتحت کم البا اور تم مجبور نہ کرو فتحت اپنی لونڈیوں کو اللبا بدکاری پہ اپنی لونڈیوں سے بدکاری کروانا پیسہ کمانے کے لیے یہ کام نہ کرو حدیث نمبر دو سو چونتیس میم اس کو روایت کرنے والے کون ہیں امام مسلم عن جابر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عبد اللہ ابن ابن بن ابئی کی لونڈی یوخا جسے کہا جاتا تھا کیا مسیکا وہ اور دوسری کو کہا جاتا تھا اور ایک دوسری بھی تھی یوقا اللہ جسے کہا جاتا تھا امیمہ تو یہ دو لونڈیوں دو لونڈیاں ہو گئیں کس کی عبداللہ بن عبئی کی یہ عبداللہ بن ابئی جو ہے عبداللہ کا باپ کا نام کیا عبئی اور ماں, ماں کا نام کیا ہے سلول تو عبداللہ بن عبئی بن سلول یہ جو آدمی ہے یقال اس کی ایک لونڈی تھی یوقاء اللہ جسے کہا جاتا تھا مسیکا یعنی اس کا نام تھا مسیکا وہ اور ایک اور لونڈی تھی یوقا اللہ جسے کہا جاتا تھا امیمہ ایک کا نام مسیکا ایک کا نام امیمہ فکان تو وہ ان دونوں کو مجبور کرتا تھا تو ان دونوں نے اس کی شکایت کی نبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فَانزر اللہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعت ناظر کی ولا کم الغا اور تو مجبور نہ کرو اپنی لونڈیوں کو کس چیز پہ الگ بدکاری پہ اس کے بعد کیا لکھا ہوا علاقوی کہ پوری عید پڑھ لیں آخر تک تو میں وہ وہت کا ترجمہ جلدی سے کر دیتا ہوں کہ اپنی لونڈیوں کو مجبور نہ کرو بدکاری پہ ان الگ نہ تحسنا اگر وہ پاک دامل رہنا چاہیں عرد الحیات دنیا اپنی لونڈیوں کو اس لیے بدکاری پہ مجبور نہ کرو تاکہ تم حاصل کر سکو دنیاوی زندگی کا ساز و سامان وہ میں یوکری اور جو ان کو مجبور کرے پہ بدکاری پہ انباد تو اللہ تعالیٰ انہیں مجبور کیے جانے کے بعد بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے یعنی کہ لونڈی کو اگر مجبور کر دیا گیا ہے قتل کی دھمکی دی جا رہی ہے تو بدکاری کروائی گئی ہے تو اللہ اور وہ دل سے راضی نہیں ہے وہ پریشان ہے ٹینشن کا شکار ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے جب معافی مانگے گی اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کریں گے اور یہاں پہ لفظ کیا بولا گیا ہے اپنی لونڈیوں کو بدکاری پہ مجبور نہ کرو اگر وہ پاک دامنی چاہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ زنا کرنا چاہیں تو تب زنا کرواؤ ان سے نہیں اصل میں اللہ تعالیٰ مزمت بیان مزمت کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کی جن کی لونڈیاں لونڈیاں ہونے کے باوجود بدکاری سے بچنا چاہتی ہیں اور یہ جناب والا شریف زادہ ہونے کے باوجود انہیں مجبور کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کتنے تم غلط لوگ ہو کہ لونڈی لونڈی ہو کر بدکاری سے بچنا چاہتی ہے اور تم دو پیسوں کی خاطروں سے بدکاری کروانا چاہتے ہو یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں کیونکہ کل بھی میں نے آپ کے ایک دو منٹ لے لیے تھے اور اب میں حدیث شروع کر دی تو پھر آپ کے ایک دو منٹ چلے جائیں گے تو اس لیے یہیں پہ اختتام کرتا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کہ کتنا فائدہ ہو رہا ہے آپ کو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا بر مجھے تو ہو رہا ہے احادیث بھی ہیں قرآن کی ایتیں بھی ہیں تو قرآن کی ایک ایک ایت کی سمجھ آ رہی ہے اور ساتھ ساتھ حدیث کی سمجھ آ رہی ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دل لگا کر پیار و محبت کے ساتھ یہ احادیث پڑھنے کی توفیق دے اور یہ ایتیں جن کی تفسیر آ رہی ہے ہو سکے تو پہلے آپ ان کی تفسیر پڑھایا کریں یا کم از کم قرآن ساتھ رکھا کریں اور اللہ رب العزت ہمیں دل جمعی کے ساتھ اس کتاب کو ختم کرنے کی توفیق دے اللہ ہمارے وقت میں برکت ڈالے ہماری اولاد میں برکت ڈالے اور آپ سب کو اللہ جزائے خیر دے خصوصا ہمارے ان بھائیوں کو جنہوں نے اس دورے کا انتظام سنبھالا ہوا ہے اور ہمارے شیخ شمس الزمان حافظ اللہ کو و آرداوانا انمد اللہ رب العالمین